یا محمد عاشور ویلش میں علی بما يعبدون رب الغان رب علیہ الصلوۃ والسلام من اتى كاهنا فقط کتب اور اللہ تعالی محمد علاقتی martin khashare wale یہاں سے سنت والجماعت کے قطلے کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا کفر ہے کاہن کیا ہے کس کو کہتے ہیں کاہن وہ ہے کہ جو غیب غیر خبریں بتائیں آنے والے حالات یعنی آنے والے زمانے میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے جو خبریں بتائے اس کو کہتے ہیں کاہن عرب میں کہانت بہت زیادہ رہی ہے مشہور رہی ہے اور اس کو شار نکاگ سے زور سنتے ہیں اس کی بیان ہی ہے عرب میں دو قسم کے کاہن پائے جاتے تھے ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جنات ہیں جو نظر بھی آتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور وہ ہمیں ساری خبریں لا کر دیتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ایسے دن بھی ہیں جو نظر نہیں آنے والے لیکن یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ ہمیں خبر دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کاہل وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم خود ہی گویا کیا بالکل ہیں کہ ہمیں ہی امور کی مارکت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے ایسی سمجھ ہے کہ جو ہمیں خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ آنے والے حالات میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو دو قسم کے گروپ کہ جناتے نظر بھی آنے والے بھی اور کی تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کام کے پاس آئے گا اور اس کی بتائی ہوئی خبر پر یقین کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا کہ وہ کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا دوسرے نمبر پر کاہن کے بعد ہے نجونی جس کو منجو کہتے ہیں نجومی کیا ہے یہ بھی تقریباً کاہن کی طرح ہے لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے کہ یہ ستاروں کے احوال وغیرہ دیکھ کر اس کے مطابق حال ہو جاتا ہے اب ان کی فکر کیسے بھی سنتے ہیں اگر تو یہ ستاروں کے حال اخوال دیکھ کر ضنی اعتبار پر خبر دے گا یقینی نہیں یعنی عالم کے اندر دیکھنے کے ستاروں کے احوال دیکھنے کے بعد والد قبان یا زن کی حد تک تو کہے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تو کسی گروپری حد تک نہیں پہنچے گا لیکن اگر وہ یقین کی طرح اور حکم کی طرح کہے کہ یہ ایسا ہوگا ہی اور اپنے آپ کو بھی اس بات اور قابل سمجھے تو یہ کیا ہوگا قابل ہوگا ایسا نہیں ہوئی ایسا کہنے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی اس کا بھی پھر یہی حکم ہوگا اور پھر آگے شامل تھوڑا سا غیب کے حوالے سے کہ کیونکہ غیب ایک ایسا ریب ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا اب کیا مطلب کہ ریب نہیں جانتا غیب کی تاریخ کیا ہے غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو غیب کسی کے بتائے معلوم ہو جائے کسی بھی وسیلے کے بتائے بغیر آسان سب سے آسان تعریف رب کی ہے جو بغیر کسی وسیلے کے یا بغیر کسی بتائے حاصل ہو جائے دلوقتي. لیکن اگر کسی کے سے کوئی علم ملے تو ملے ملے ملے ہے تو علم کوئی علم نہیں رہتا وہ کسی واسطے اللہ تبارک نے جو اصرار اور جو رموز اللہ تبارک جو راز کی باتیں اپنے انبیاء کو بتا وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا وہ علم ہے وہ انبیاء کا خود کہ غیب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خود غیب نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا صبح کس طریقے پر تو وہ عالم الغیب رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے لیکن خود ذاتی طور پر انبیاء خود ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں ہیں چونکہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے اور جو کسی کے ذریعے سے کسی بھی وسیلے سے کسی چیز کو حاصل کرے گا وہ غیر نہیں رہتا لہٰذا کوئی کان کا سنے گا تو غیر نہیں رہے گا آنکھ سے دیکھے گا غیر نہیں رہے گا تو جو ہوا کے کمسا ہیں ہوا کے کے ذریعے سے والی چیز یا کسی بھی اور ذریعے سے یا وسیلے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں رہتی لہذا اب اس کے بعد جیسے یہاں پر کئی ساری مثالیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے بات یقین کی ہے اور ایمان کی ہے تو اس کا ایمان کیا ہے اور عقیدہ کی ہے ایک آدمی اگر چاند کے گرد و نواح میں بادل کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بارش ہوگی اب یا تو علامات کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ بھائی بادل آئے ہیں اس لیے بارش ہوگی تو, تو ٹھیک ہے یہ کفر نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے یہ تو علامات کی بنیاد پر کہہ رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص یقینی طور پر کہے گا کہ اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے گا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں کہ بارش ہوگی تو اب اس کا یہ کہنا کیا ہے کفر ہے تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں ایک میں عقیدہ اور ہے دوسرے میں عقیدہ اور ہے آپ علم معانی وغیرہ میں پڑھیں گے اور علم بلاغت میں آپ نے پڑھی ہوگی شاید مثال ہے اس میں کہ اصول و ضابطہ بیان کیا جاتا ہے اور ایک مثال لکھی دوسرے بلاغت آپ نے برحال پڑھا ہوگا اس میں ایک مثال ہے کہ اگر کوئی مشرق یہ کہتا ہے کہ ام بطربی و البخلا تو یہ اس کے لیے کیا ہے ناجائز ہے کہ موسم بہار میں سبزی ہو گئی کیوں کہ اس کا سیدھا یہی ہے لہذا اس کا کہنا غلط ہے لیکن اگر کوئی کہ اللہ تبارک کی پر ایمان رکھتا ہوگا وہ اگر یہ بات ہے کہ تو اس کے لیے کہنا جائے کیوں اس کا اصل عقیدہ تو یہی ہے کہ اصل تمام کے تمام امور کو انجام دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تبارک پیدا فرماتے ہیں اب اگر ایک شخصان کے گرد میں تو حالا یعنی وہ دیکھ کر, کہ میں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بارش تو, اگر تو, رن کی تک ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن اگر اور پر تو کہتا ہے اور اپنے غیر جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ मुझे मालूम رہے گا وہ بارش روکر رہے گی تو یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ بو है ہے اپنے آپ عالم اور سمجھ کر یہ بات کہنا وہ خیر میرا خیال سے بات کچھ اور ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا حاضر ناظر سمجھنا ہر جگہ ہر مقام میں یہ کیا ہے باتیں لقیدہ ہے اسی بنیاد پر بعض لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی عقیدے کی بنیاد پر اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے اس کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے اللہ علیک رضی رحم اللہ سے ایک مسئلے کے بریوی کے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے کہنا ناجائز ہے میرے لیے ٹھیک ہے میرے لیے کہنا ٹھیک ہے آپ کے لیے ناجائز ہے تو بات یہ ہے کہ عقیدے کی بات ہے اگر عقیدہ یہ ہے تو کہنا ناجائز ہے اگر عقیدہ درست ہے اور پھر یاد بھی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو یہی آپ کے سامنے مثال ایک شخص آسمان میں بادل دیکھتا اس کہتا ہے اس کے بعد کہ بارش ہوگی گمان کے لیے سے وسیلے کے لیے سے کہتا ہے اور علامات کے ذریعے سے بتاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ کفر نہیں ہے لیکن اگر اپنے آپ کار الغیب کہہ کر کہتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا کفر ہو جائے گا یہاں تک ہم دیکھیں ذرا کاہن مجوری اس کے بعد تو تصدیق میں بھی غیب اور کاہن کی تصدیق کرنا خبر انکار کیا جو محمد صلی اللہ فرمائیے زمان آنے والے زمانے میں ہونے والی امور القوین ہونے والے کام مستقبل زبان آنے والے زمانے میں جو ہونے والے کام ہیں ان کے بارے میں کیا کرے الاسرار اور اسرار کی معرفت اور علم اور علم کا دعویٰ جاننے کا نا اور فصل کموری دعویٰ کرتے تھے معرفت کا میں نے منکان ہے من کا نا یہاں سے کچھ تو یہ مانگ کر دیتے رہیل جن نے نظر آنے والے جات ہیں ٹھیک ہے بتا دیا تم اور اس کے ساتھ جنات ہیں یو کی رئی ہے اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ نظر آنے والے ہیں یور اخبار جو اس کے پاس خبریں لاتے ہیں امن اور دوسرے ان میں جو یہ تھے کہ من کان اگر یہ ادراک کر لیتے ہیں میں ایسی سمجھ کے ساتھ مطالعہ کی طرف آتی جی ہے کہ اس کو ایسی سمجھ عطا دی گئی جی ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ خود ہی تمام امور کو سمجھ جاتا ہے یہ دو قسم کے دعوے تھے تو یہ کیا ہے آنے والے حوادث کے علم کا دعویٰ کرے کا دونوں میں, دنوں میں خلاصہ یہ ہے کہ علم بالغیر اللہ کو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و کے ساتھ خاص ہے سفر اس میں تبارک و تعالیٰ کی واحد ہے کہ جو علم غیر صرف صرف ساتھ خاص ہے لا سب بندوں کا دخل نہیں ہے اللہ بے ہو ہاں اللہ کے بتانے کے ساتھ بے اعلام ہو اللہ کام کے طریقے کے طریقے پر ذریعے یا علامات کے ذریعے سے نشانیوں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا اصطلاح ٹھیک ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہے اس کی جو علامات ہے اس کے ذریعے سے انسان کو بادل آ جائے تو سارے کہتے ہیں کہ بھئی امیدیں بارش ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو جب سورج نکلتا ہے تو سارے کہتے ہیں بارش ہو جائے گی جی ہم علامات ہیں ہے کی ملی نفی جس جس جس حد تک کیا ہو ممکن ہو اس میں سے لال کرنا علامات وغیرہ غذری خود رفیق فتح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اطراف میں بادل آ جانا اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہ محرم کہ بارش ہوگی علم غیر علم غیر کا دعویٰ کرتے وغیرہ یہ کہے گا علامت ہی علامت کے ذریعے سے نہیں کیونکہ بتا دیا کہ اگر علم خیر کا دعوی کرتے ہوئے کہ یہ کپڑے ہے لیکن اگر علامت سمجھ کر کہے گا کہ یہ کیا ہے علامت ہے بادلوں کو ایک علامت سمجھے گا کچھ سے کہتا یہ کہ نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیزیں رول نمبر آٹھ یا رول نمبر چار یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ علامات کے ذریعے سے جو ٹیکنالوجی ہے سائنس ہے اس کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم ہو سکتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو وہ ہے کہ آلات کے ذریعے سے معلوم ہونے والی چیز ہے اور علامات کے ذریعے سے معلوم ہونے والی چیز ہے لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی ہم ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو موسمیات کی جو رپورٹ آتی ہے کہ آنے والے وقت میں کب کب بارش ہونے والی ہے کبھی یہ سوچتا کہ بالکل بھی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قابل ہوتے ہیں کہ وہ کریں یا نہ کریں علامات کو لانے کے بعد بھی علامات کو ختم کر دیں اللہ تبارک وطل اس پر قابل ہیں علامات کو لانے کے بعد یہ تو انسان علامات کی ذریعے سے بدلا کر سکتے ہیں لیکن یقینی طور پر انسان نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے اور नहीं نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے ساتھ میں اپنا دعوی یہ شامل کرے کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے اپنے اپنے خدا کی قدرت کو ثابت کرے اور اپنے لیے قدرت عامہ شامل کرے اور قدرت عامہ کا دعویٰ کرے تو پھر وہ شخص کیا ہوگا اس کے لیے ناجائز ہوگا اس کا یہ دعویٰ کرنا ناجائز ہوگا ورنہ علامات وغیرہ کے ذریعے سے کوئی بات है یہ تو ناجائز معدومش یہاں سے ایک اور مسئلہ جو متضلہ کے اور شاعرہ وغیرہ کے درمیان اعلیٰ مسئلہ اس کتاب کے بالکل شروع میں بھی علامہ نے اس کو مرتزانی ہے بہرحال خلاصے کے طور پر آگے سمجھیں کہ ایک ہے معدوم چیز مطلب جس کا کوئی وجود نہ ہو معلوم معدوم کا لفظ تو سمجھتے ہیں کہ جو موجود کے ذیل ہے معدوم موجود کی ذن اس میں دو قسم کے ظاہری قسم دو اختلاف ہیں جن کی طرف یہاں پر بھی اشارے اشارہ کر رہے ہیں کہ معتر صرف کہہ لیے قبل معدول نہیں سبشی کے چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے دو قسم کے اختلاف ہیں یہاں پر ایک یہ ہے کہ معتدلہ اور اشارہ کے درمیان مادو کہ ایک تو یہ کہ معتدلہ یہ کہتے ہیں کہ مادو کوئی چیز ہو سکتا ہے معلوم ایک یہ ہے کہ معدول خارج میں پایا جاتا में معروم کا خارج میں, میں لیکن سنت والا کہتے ہیں کہ نہیں جو چیز معروم ہے وہ خارج میں نہیں پائی جاتی اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز معلوم ہے وہ موجود ہو ہی नहीं सकती یہ तो बिल्कुल خلاف है। एक चीज معروم है एक चीज موجود है, تو شارے نے بھی کہا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن دوسرا اختلاف معلوم میں اس طور پر ہے کہ معدوم کوئی چیز ہے یا نہیں ہے المادوم لئی کا مادن میں یہ ہے کہ معدوم کوئی چیز نہیں ہے تو شارے اشاع کا یہ ہے کہ معلوم کو چیز نہیں کہا جا سکتا جو چیز معدوم ہے کوئی ہے اس کو چیز نہیں کہہ سکتے اس کو شے نہیں کہہ سکتے لیکن معتدلہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ معلوم کو شے کہہ سکتے ہیں اپنے اپنے بلائے ہے عشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم کو اگر کہیں پر شے کہا بھی گیا ہے تو وہ مجازن کہا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے شے نہیں کہا گیا اس لیے کہ جو چیز ہے یہ معروم وہ شے کیسے بن سکتی ہے معتدلہ بھی یہ سب ناراض کرتے ہیں قرآن مزید کی آیت سے اور اسی طریقے سے عشاء کا بھی لال ہے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں اللہ خلک رہا مین قبل کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کو پیدا کیا من ولم اس سے سہی کچھ بھی نہیں تھا ولم یا کو صحیح اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا تو پتہ اس آئے سے یہ چلتا ہے کہ شے جو انسان بنا ہے انسان بعد میں بنا ہے اس سے پہلے شے نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے شے کی نفی کی ہے کیونکہ انسان پہلے کیا تھا معروم تھا کہ جب معدوم تھا تو پتہ چلا کہ اس کی نفی کر خوشحی ولم ولم رہا کہ انسان پہلے کوئی چیز نہیں تھا یعنی معروم تھا تو پتا چلا کہ معروف شے نہیں ہوتا معروف شے نہیں ہوتا ٹھیک لیکن اسی طریقے سے جو معتدلہ ہے وہ اطالعال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات ہے کہ جس میں آ، آ شاہدہ کہتے ہیں کہ اعتبار ما یبول ہے, ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک فرماتے امرو اذا امرو اذا لہو فر امرو اللہ تبارک و تعالیٰ امر اور ادر کیا ہوتا ہے امرو اذا لہو اذا اللہ تبارک وطالعہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ پور لگ اسے کہتے ہو جاتی ہے تو معتدلہ یہ کہتے چیز کے بارے میں نہیں کہا ہے بلکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے کسی بھی چیز کا گویا کہ معدوم کو شے کہا گیا ہے اس آیت میں شہید شے جس کو کہا گیا ہے وہ موجود نہیں ہے کس کو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو किसी चीज ہیں نہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا بلکہ ایک معروم چیز کو کیا کہا گیا ہے شے کہا گیا ہے لہٰذا مدد پر کہتے ہیں کہ معروم کو معروم کیا ہوتا ہے شیخ ہوتا ہے اور شاعرہ کہتے ہیں کہ معروم شے نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت باہر مایولوں کا کہا گیا ہے یہ مجاد ہے مجاد میں سے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہاں پر مجازن کہا گیا اس کو شے کہ جو آئندہ اللہ تبارک و کسی چیز کو بنانا چاہیں گے تو اس کو شے کہا گیا کہ آئندہ زمانے کے اعتبار سے آئندہ زمانے کے اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ تبارک حکم ادا آراد ادا اراد یہ آنے والے زمانے کے اعتبار سے شعا گیا اس کو ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز موجودگی اس کے بارے میں کہا برسلاب ہے اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ معدوم کو شے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ को کو नहीं نہیں کہہ سکتے اس जो کہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کو شے کہنا है। کہ ठीक ہے ٹھیک ہے اور اللہ کباب نے خود ہی کہا ہے کیا کہ انسان انا حن نہ ہوم یا کچھ ہی کہ انسان ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے وہ کوئی چیز نہیں تھا تو پہلے معلوم تھا تو معلوم سے اللہ تبارک نے خود شے کی نفی کی ہے کہ معلوم شے نہیں ہو سکتا عشاعرہ کہتے ہیں کہ معلوم کو کوئی شے نہیں ہوتی معلوم کا آپ شے سے تعبیر نہیں کر سکتے معلوم معلوم ہی ہوتا ہے لیکن معتدہ یہ کہتے ہیں کہ معلوم کو شے سے تعبیر کر سکتے ہیں اس لیے کہ خود قرآن مجید میں موجود ہے معدوم کو شے سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے پرانے مزید اللہ تبارت مطالعہ فرماتے ہیں اِنَّمَا اب جہاں پر جو شعیب ان کہا گیا ہے کس کو کہا گیا ہے ایک مجبور چیز کو معدوم چیز کو جو ابھی تک میں نہیں ہے معدوم چیز کے متعلق ہے تو پتہ یہ چلا کہ معدوم پر شے کا اطلاع ہو سکتا ہے دلہ کہتے ہیں اس کا جواب اشارہ کی جانب سے جانب سے یہ ہے کہ یہ با اعتبارے مایبول کہ ہے آنے والے زمانے کے اعتبار سے ہے یا مجازہ اس کو شے کہا گیا ہے ورنہ معلوم شے نہیں ہوتا اس کو آنے والے زمانے کے اعتبار سے کہا ہے کہ اللہ تبارک پتہ جب بھی کسی چیز کو پیدا کریں گے تو جب پیدا ہوگی تو وہ شے بنے گی پیدا ہونے سے پہلے پہلے وہ شے نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے معلوم ہے بات آئی سمجھ میں ذرا عبارت دیکھیے پھر بھی نہ سمجھ میں گئی تو پھر بتا دیتا ہوں معدوم کوئی چیز نہیں ہے شیئر کہ اگر یہاں پر شیئر کہ شیئر اس میں دو قسم کے اختلاف ہیں اگر شہر سے مراد کیا ہوں ہو جو بالکل خارج میں موجود ہوتی ہے علامہ جس کی طرف متحقین اللہ شعید وجود کہ شہ جو ہوتا ہے یہ مرادب ہوتا ہو مرادب ہونا الوجود اب ثبوت وجود اور ثبوت کے مترادر ہے شے کس کے مترادیب ہے آپ اس چیز کو کہتے ہو, کہتے ہو. وہ چیز کیا ہو. موجود ہوا آپ کے سامنے اور آدم جو راج کل نہ ادب کس کے مترادف ہے نفی کے جس چیز کو آپ معلوم اس کا مطلب کہ وہ موجود نہیں ہوتی کو شے نہیں کہتے فہر راہوں کی منظوری یہ ایک بدی ہی بات ہے لَم کہتے ہیں اس میں کسی اختلاف نہیں ہے مگر اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثابت کہ جو معلوم ہوتا ہے اس کا خارج میں ثابت ہونا ممکن ہے جس جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کا خارج میں ثابت ہونا ممکن ہے وہ فریدہ لیکن اگر یہاں پر کہتے ہیں کہ معلوم لینے سے مراد یہ ہو کہ دا کہ مادون کو چیز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے معذور کو چیز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے تو اب شارے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بحث ہو سکتی ہے اس بحث کو سب سے پہلے ہم لوگی اعتبار سے دیکھیں گے کہ شے کی تعریف کیا ہے شے کو اہل نے اور زبان والوں نے اہل نے شے کی تعریف کیا دی ہے؟ کی ہے لہذا اگر شے کی تعریف ثابت آتی ہے معدوم پر تو ٹھیک جی ہم اس کو شے کہہ دیں گے لیکن اگر معرووم پر شے کی تعریف نہیں آتی تو ہم پھر معلوم کو شے نہیں کہہ سکتے اور خلاصہ یہی ہے کہ جو, کی جو شے کی تعریف ہے وہ معلوم پر اگر یہ راست دیا جائے کہ معلوم کو شے کا نام نہیں دیا جا سکتا فغ بحث لوگ یہ ایک لوبری بحث ہے پغنی میں اعلیٰ تقسیری شے جو مبنی ہوگا شے کی تفصیل پر شے کی تفصیل کیا ہے <الْموجود> موجود ہے یا معدوز ہے او ما یا یہ کہ, کہ اس کو جانا جائے سا خبر دی جا سکے پھل پر جو علم نہ نقل و الاستعمال نقل و جو کہنے کہنے مقبول ہو کر آیا ہے شیئے کہ شیئے کس کو کہتے ہیں و تطبع و وارد و استعمال اور استعمال کے جو طریقے ہیں اس کے بعد ہوگا کہ شے کو کس کن کس کس جگہ میں استعمال کیا گیا ہے تو شعر کہتے ہی کس کو ہیں موجود کو جیسے اوپر کہہ دیا کہ یہ مرادف ہے کس کا ثبوت کا اور وجود کا تو لہذا جب شع کہتے ہی موجود کو ہیں اور سکون کو ہیں تو شع کا اطلاع اسی چیز پر ہوگا جو موجود ہوگی یا ثابت ہوگی جو چیز معروم ہوگی اس کو ہم شع نہیں کہہ سکتے البتہ معتزرہ نے جن جن آیات استعلال کر کے معموم کو شع کہا ہے تو وہ کیا حقیقت کے کی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ مجاز کے طریقے پر ہے جی نہ سمجھے کہ معذوم چیز ہے یا نہیں ہے اشارہ کے نزدیک معلوم کو چیز سے تعبیر شے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا متضرہ کے نزدیک معدوم کو شے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی نول نمبر آٹھ گزارا ہوا سمجھ آئی بات